بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین آج ہم انشاءاللہ سورة المائدہ آیت نمبر ایک سو سے ایک تک پڑھیں گے سب سے پہلے مختصر تفسیر پھر اس کے بعد انشاءاللہ لفظی ترجمہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لعلم لنا انك انت علام الغیوب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنے رسولوں کو جمع کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا تو انبیاء آگے سے کہیں گے لا ہمیں کوئی علم نہیں ہم نہیں جانتے ویسے تو انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں نے جیسا بھی سلوک کیا اچھا کیا یا برا کیا انبیاء کو یقیناً علم ہے لیکن وہ اپنے علم کی نفی یا تو محشر کی ہولناکیوں اور اللہ رب العزت کی عظمت کی وجہ سے کریں گے یا پھر اپنے علم کی نفی اس کا تعلق ان کی وفات کے بعد کے حالات کے ساتھ ہے بہرحال انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری قوم نے کیسا سلوک کیا پھر اس کے بعد اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ بن مریم سے بھی پوچھیں گے حضرت عیسیٰ بن مریم کے ساتھ جو سوال و جواب ہوں گے ان کے ذکر سے پہلے اللہ رب العزت ان احسانات کا ذکر فرماتے ہیں ان انعامات کا ذکر فرماتے ہیں ان معجزات کا ذکر فرماتے ہیں جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ سلاد وسلام کو عطا کیے بہت سارے احسان تھے حضرت عیسیٰ پر اللہ کے پیچھے آپ نے پارا نمبر تین میں بھی پڑھا یہاں بھی اللہ رب العزت کچھ احسانات کا ذکر فرماتے ہیں جن میں سے چند یہ ہیں کہ حضرت عیسا علیہ السلات وسلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا اسی طرح آپ کی والدہ حضرت مریم علیم پر جب تہمت لگی تو اللہ نے بڑے قرار دیا یہ بھی اللہ کا احسان تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام بالکل چھوٹی عمر میں ایسے بولتے تھے جیسے پختہ عقل والا آدمی گفتگو کرتا ہے اسی طرح آپ تو رات کی عبارتیں زبانی سنایا کرتے فرفر سنایا کرتے جس سے یہودی بڑے بڑے علماء بھی حیران رہ جایا کرتے اسی طرح آپ مٹی کا کوئی پرندہ بناتے پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ کا جاندر پرندہ بن جاتا اور اڑنے لگتا اسی طرح جب پیدائشی اندھے ہوتے حضرت عیسا ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو انہیں نظر آنے لگ جاتا ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو جاتی اور اگر کوئی کوڑی والا آدمی آپ کے پاس آتا آپ کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے وہ بیماری اس کی چلی جاتی اسی طرح اگر آپ قبر میں پڑے ہوئے مردے کو کم بھی اذن اللہ کہتے تو وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے یہ نعمت بھی کی کہ ان کے جو حوارے تھے ان کو حضرت عیسی علیہ سلاد وسلام کے مددگار اور اصحاب بنا دیا اور ان کے دلوں میں حضرت عیسی علیہ سلاط کے جو حواری تھے ان کے دلوں میں اللہ رب العزت نے یہ بات ڈال دی کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے اور حضرت عیسی پر بھی ایمان لے آئے ایک دفعہ انہی ہماریوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم سے یہ مطالبہ کیا کہ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ وہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل کرے تو حضرت عیسیٰ علیہ صلاح و السلام نے انہیں کہا کہ اتقال انکن تو مومنین اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو یعنی مومن اس طرح کی چیزوں کا مطالبہ نہیں کرتے اس لیے اللہ سے ڈرو لیکن ہواریوں نے یہ بات کہی کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اس دسترخوا سے کھائے تاکہ ہمارے دل اطمینان میں ہو جائے اور ہم جان لیں کہ آپ سچے ہیں اور ہم اس پر گواہی دیں پھر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلط وسلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ دسترخواہ نازل فرما اللہ رب العزت نے کہا بے شک میں نازل کروں گا اسے لیکن جو دسترخواں کے نازل ہونے کے بعد بھی ایمان نہ لایا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا جیسا عذاب میں نے کسی اور کو نہیں دیا ہوگا اب یہاں قرآن پاک میں تو ذکر نہیں کہ اللہ رب العزت نے وہ دسترخوا نازل کیا یا نہیں کیا بہر حال حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے مطالبے کا ذکر ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا آئیے انہی آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یما جس دن اللہ جمع کرے گا اللہ اور رسولہ رسولوں کو پھر کہے گا تم کیا تم جواب دیا گے تھے قالو وہ کہیں گے لا علم لنا نہیں علم ہمیں ان بے شک انتا تو ہی اللہ خوب جاننے والا ہے غیب کو غیوب غیب کی جمع ہے غیبوں کو خوب جاننے والا ہے اس جب قال اللہ کہے گا اللہ یا عیسی بن مریم اے عیسی بن مریم ادر یاد کر نعمتی میری نعمت علیہ کا جو تج پر ہوئی وعلا والدتک اور تیری والدہ پر جب ایتو کا میں نے قوت دی تجھے بروہل قدی روح القدس کے ساتھ پاک رو کے ساتھ تو الناس مناس تو کلام کرتا تھا لوگوں سے فلم گود میں اور ادیر عمر میں وہ اذ اور جب الم کا میں نے تجھے تعلیم دی الکتابہ کتاب کی والحکمتہ اور حکمت کی اور تورات کی اور انجیل کی وعید اور جب تخلو کو تو بناتا تھا منتینی گارے سے کہہیعت تیر پرندے کی مانند پرندے کی شکل کی طرح تو بناتا تھا بی اذنی میرے حکم سے فتن فخو پھر تو پھوک مارتا تھا فیہا اس میں فتہ تو وہ ہو جاتا تیرن پرندہ بی اذنی میرے حکم سے تبری الاکوا اور تو تندرست کرتا تھا پداشی نبی نے کو ول ابرس اور, اور جب تُو نکالتا تھا مردوں کو بدنی میرے حکم سے وہ اور جب کفف تو میں نے روکا بنی اسرائیل کو ان کا تجھ سے عید جب جی تہم تو لایا ان کے پاس دلیل فقول اللہ تو کہا تھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفارو کفر کیا تو میں نے الحام او کیا اوینوں کو ان یہ کہ تم ایمان لاؤ بھی مجھ پر و بی رسولی اور میرے رسول پر کالو انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے وشہد اور تو گوارے بے اننا مسلمون کہ بے ہم فرما بردار ہیں وعد اور جب قالا کہا الحواریون حواریون یا عیسی بن مریم اے عیسی بن مریم ہل یستتیو ربکا کیا طاقت رکھتا ہے تیرا رب ایو نزیلا یہ کہ نازل کرے علینا ہم پر مائدتا دسترخوا من السمائی آسمان سے قالا حضرت عیسی علیہ الصلوۃ نے کہا اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو تم ان کنتم اگر ہو تم مومنین مومن قالو انہوں نے کہا نریدو ہم چاہتے ہیں ان ناکلا یہ کہ ہم کھائیں منھا اس سے و تطمئن اور مطمئن ہو جائیں قلوبنا ہمارے دل و نعلم اور ہم جان لے ان قد صدقتنا یہ کہ تحقیق تو نے سچ کہا ہم سے و نكونا اور ہم ہو جائیں علیہا اس پر من الشاہدین شہادت دینے والوں میں سے قالا کہا عیسیٰ بن مریم نے اللہم اے اللہ ربنا اے ہمارے رب انزل تنازل فرما علینا ہم پر مائدتا من السما دسترخوا آسمان سے تکونو لنا کہ وہ بن جائے ہمارے لئے عیدن عید لئے اولینا ہمارے پہلوں کے لئے و آخرینا اور ہمارے بعد والوں کے لئے آیتن اور نشانی من کا تیری طرف سے ورزقنا اور رزق دے ہمیں وہ انتا اور تیرکین بہترین رزق دینے والا ہے پڑھنے قال اللہ, فرمایا اللہ نے ان بے شک میں منزل نازل کروں گا اسے علیکم تم پر فمین اکفر پھر جو شخص کفر کرے گا بعدو اس کے بعد منکم تم میں سے فانی تو بے شک میں اعذبوہو عذاب دوں گا اس کو عذاب ایسا عذاب لا اعذبوہو کہ نہیں میں عذاب دوں گا ویسا آحدا کسی اور کو من العالمین جہان والوں میں سے وآخر دعوانا ان الحمد الحمدللہ رب العالمین